بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والفجر قسم ہے فجر کی وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور تاق کی واللین اذا یسر اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو حلفی کا پسم کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے النتو کئی تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی سمود اللہ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں پھر اورین بل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی فصل اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا فصب عليهم ربك سوط عذاب آخرے کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ربل مر سو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہیں ہے رب فور ربی اکمن مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا وَأَمَّا فقدر ربند اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا چل بل تی ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے وامل مسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو تو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو إذا الْأَرْضُ دَكَّن دَكَّا ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریکزار بنا دی جائے گی ربك والملك صفاً صفاً اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے جہنم اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی سنو رو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل یپولو یا وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا يعذب عَذَابَهُ احد پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں سپو سہو عہد اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں سون نفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دوسری طرح ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں